جزاک اللہ خیر ر بھائی امید ہے کہ آپ تمام بائیک ہوں گے اور میری آواز تو اگر میری آ رہی ہے تو بتا دیں جی جزاک اللہ سویٹ نر بھائی رضاء تار بھائی ان شاء اللہ قبار کا قرآن کا ہم آغاز کرتے ہیں اور سورہ نہر شریف کا آغاز انشاء اللہ ہوگا چو ستارہ الحمد يا رسول اللہ نور اللہ اللہ اللہ علی سجدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ستارہ ہجر شریف سے متعلق درس ہمارا مکمل ہوا اور سورہ النحل کا آغاز ہم نے کرنا ہے اور مجید میں اس آیت کے سوا اور کسی جگہ نحل کا لفظ نہیں آیا سورہ نہل کی آیت نمبر سڑسٹھ ہے و رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور اسی لیے اس سورت کا نام بھی یہی ہے اور مصاحف کتب حدیث اور کتب تفسیر میں اس سورت کا نام سورہ النحل ہی مشہور ہے حضرت سیدنا اوبی بن کادی اللہ تعالی انہ بیان کرتے ہیں رسول باز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ النحل کو پڑھا اس سے ان نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا جو اس کو دنیا میں دی گئی اور اس کو اس شخص کی طرح عجب دیا جائے گا جس نے مرتے وقت اچھی وصیت کی ہو حضرت سیدنا ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ پوری صورت مکی ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ سید و شہدہ امیر میر خمزہ رضی اللہ تعالی عنہوں کی شہادت کے بعد سورہ نحل کی آیت نمبر 126 نازل ہوئی اس صورت کے اکثر مضامین اللہ تعالی کی توحید الوحیت اور استحکا کی عبادت میں منفرد ہونے پر مشتمل ہیں اور اس پر انواع اقسام کے دلائل دیے گئے ہیں اور شرک کی مذمت کی گئی ہے اور ایمان لانے پر عذاب آخرت کی وعید سنائی گئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پر قرآن عظیم نازل کیا گیا اور یہ کہ شریعت اسلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہے اور قیامت اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور جزا اور سزا کو بیان کیا گیا ہے اس صورت کی ابتدا اس سے کی گئی ہے کہ مشرقین کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے ہیں وہ قریب آ پہنچا ہے اور ان کے شرک پر ڈٹے رہنے اور حضور علیہ السلام کی تکزیب کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے اسی صورت میں شہد کی مکھی سے خصوصیت کے ساتھ اس لیے استطلال کی کیا گیا ہے کہ شہد کی مکھی کے گھر بنانے میں عجیب و غریب دقائق ہیں اور شہد میں بہت زیادہ منافع ہے تو اس کے علاوہ اور بھی مضامین ہیں تو بہرحال ہم شروع کرتے ہیں سورہ نحل سے متعلق درس کو آن انشاءاللہ میرا اللہ میرا پاکردار فرما رہا ہے پہلی آئےت مقدسہ ہے اتا ترجمہ کنز ایمان اب آتا ہے اللہ کا حکم تو اس کی جلدی نہ کرو پاکی اور برقری ہے اسے ان شریکوں سے اس آیت مقدسہ میں جو فرمایا گیا کہ اللہ کا حکم آتا ہے تو جلدی نہ کرو مراد اس سے کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب کفار نے عذاب مود کے نزول اور قیامت کے قائم ہونے کی بد طریق تقذیب و استحدہ جلدی کی یعنی قیامت قائم ہوگی انہیں بتایا گیا اور انہوں نے اس کا مذاق اڑایا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ کچھ دور نہیں بہت ہی قریب ہے اور اپنے وقت پر بال یقین قیامت قائم ہوگی اور جب واقعی ہوگی تو تمہیں اس کے خلاف کی خلاف کی کوئی راہ نہ ملے گی اور وہ جنہیں تم پوجتے ہو تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے صبح نہ شری کون پاکی اور برتری ہے اسے ان شریکوں سے کیونکہ وہ واحد لا شریک اعلیٰ ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی الوہیت کا بیان یہاں پر جو ہے وہ فرمایا ہے دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کو کبھی دنیا کے عذاب سے ڈراتے تھے یعنی ان کو قتل کر دیا جائے گا ان پر غلبہ حاصل کیا جائے گا جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا اور کبھی ان کو قیامت کے عذاب سے ڈراتے تھے جو قیامت کے دن واقع ہوگا پھر جب مشرقین نے کسی قسم کے عذاب کو نہیں دیکھا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کرنے لگے اور آپ سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کا عذاب آ پہنچا تو اے کافروں تم اس کو با اجلت طلب نہ کرو تو یہاں ان کو تنقید کی گئی ہے میرے آپ کا والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ دو انگلیاں ملا کر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں یعنی میرے بعد قیامت ہے کوئی اور نبی نہیں اللہ اکبر کبھی سورہ نحل کی آئت نمبر دو ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے من من, من عباده ان ملائکہ کو ایمان کی جان یعنی وحی لے کر اپنے جن بندوں پر چاہے اتارتا ہے کہ ڈر سناؤ کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں تو مجھ سے ڈرو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ جن بندوں پر چاہے اتارتا ہے یہاں مراد ہے کہ انہیں نبوت اور رسالت کے ساتھ برگزیدہ کرتا ہے اور یہ جو فرمایا کہ ڈر سناؤ کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں تو مجھ سے ڈرو یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو نہ پوچھو اللہ تعالی نے یہاں اپنی ربوبیت کا درس جو ہے وہ دیا دیکھیے ملائکہ جمع ہے اور یہاں اس سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے تو حضرت جگریل امین علیہ السلط و السلام المالبر روح یہاں روح فرمایا گیا روح سے متعدد اقوال جو ہے روح کے بارے میں ہیں ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد وہی ہے اور اکنیما نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ اس سے مراد نبوت ہے ز نے کہا کہ جس چیز میں اللہ کا امر ہو وہ روح ہے اور حسن اور قطع نے کہا اس سے مراد رحمت ہے ابن زید نے کہا اس سے مراد قرآن ہے اور قرآن کو روح اس لیے فرمایا کہ جس طرح بدن روح سے زندہ ہوتا ہے اسی طرح دین قرآن سے زندہ ہوتا ہے سبھی اللہ تعالی عنہم اجمعین بہرحال اللہ رب العزت کرم فرمائے دیکھیے انسان کا کمال قوت نظریہ اور قوت عملیہ سے ہوتا ہے قوت نظریہ کا کمال یہ ہے کہ اس کے عقائد سے ہی ہوں اور قوت عملیہ کا کمال یہ ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے خوف کی وجہ سے ہو اس لیے فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ میری سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں تو تم مجھ سے ڈرو جب بندے یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ کا اعلیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو ان کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہوگا اور یہ ان کی قوت نظریہ کا کمال ہے اور جب وہ صرف اللہ سے ڈریں گے تو وہ برے کاموں اور گناہوں کو ترک کریں گے اور نیک کام کریں گے اور یہ ان کی قوت عملیہ کا کمال ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارکوت اعلیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی جامع پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے جس سے انسان کی قوت نظریہ اور قوت عملیہ دونوں کامل ہو جاتی ہیں چنانچہ آئے نمبر تین اور چار میرا رب ارشاد فرما رہا ہے خلق السماوات بالحق تعالى عمّا اس نے آسمان اور زمین بجا بنائے وہ ان کے شرک سے برتر ہے الانسان من فإذا هو اس نے آدمی کو ایک نتری بند سے بنایا تو جبھی کھلا جگڑالو ہے یہ دو آیتیں ہیں آئس آیت نمبر تین اور چار کیا فرمایا اس میں کہ اس نے آسمان اور زمین بجا بنائے کیا مراد ہے کہ جس میں اس کی توحید کے بے شمار دلائل ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بجا بنائے یعنی اس میں بے شمار اپنی نشانیاں رکھی ربوبیت کی اپنی پہچان کی کہ اہل عقل اس زمین و آسمان کے عجائبات کو دیکھ کر رب پر ایمان لائیں اور یہ جو فرمایا کہ ایک نخری بوند سے انسان کو پیدا کیا یعنی منی سے پیدا کیا جس میں نہ حصہ ہے نہ حرکت پھر اس کو اپنی قدرت کاملہ سے انسان بنایا قوت و طاقت عطا کی اور شان نظور یہ ہے کہ ابھی ابن خلف ابئی ابن خلف کے حق میں یہ آئش حاضر ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا ایک مرتبہ وہ کسی مردے کی گلی ہوئی ہڈی اٹھا لایا اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ اس ہڈی کو زندہ دے گا زندگی دے گا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازر ہوئی اور نہایت نفیس جواب دیا گیا کہ ہڈی تو کچھ نہ کچھ عضوی شکل رکھتی بھی ہے اللہ تو منی کے ایک چھوٹے سے بے حص و حرکت کپڑے سے تجھ جیسا جگڑالو انسان پیدا کر دیتا ہے یہ دیکھ کر بھی تو اس کی قدرت پر تو ایمان نہیں لاتا تو کیسا نفیس جواب ہے جو میرے پاس رب کی طرف سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا تو ان نائقوں سے اللہ نے اپنی علوحیت اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے پہلے آسمانوں اور زمین سے استدلال کیا اور وجہ استدلال یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور انسان مخصوص جسامت اور مخصوص شکل و صورت کے ساتھ موجود ہیں اور اس جسامت اور اس شکل کا کوئی موجد ہونا ضروری ہے اور یہ ضروری ہے کہ وہ موجد واجب اور قدیم ہو کیونکہ اگر وہ مجد ممکن اور حادث ہو تو اس کے لیے پھر ایک مجد ماننا ہوگا تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا مجد واجب اور قدیم ہوگا تو یہ بھی ماننا ہوگا کہ وہ موجد واشد ہو ورنہ پھر تعدد جبا لازم آئے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور ایک ناپاک قطرے سے عجیب و غریب مخلوق بنائی ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں اس قطرے کو مختلف اشکال میں اللہ نے ڈالا پھر اس کی خلقت خلقت مکمل کرنے اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اس کو دنیا کی روشنی میں لایا اس کو غذا اور روزی دی اس کی پرورش فرمائی حتیٰ جب وہ بلوغت کو پہنچ گیا اور اس قابل ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اس کی عبادت کرے تو اس نے اپنے رب کی نعمتوں کا کفر کیا اور اپنے پیدا کرنے والے کو ماننے اور صرف اسی کی عبادت کرنے سے انکار کیا اور ان گتوں کی عبادت کی جو اس کو نفع پہنچا سکتے تھے اور نہ نقصان پہنچا سکتے تھے نہ نفع پہنچا سکتے تھے اور اپنے رب کی قدرت کا اور اس کے دوبارہ پیدا کرنے کا بھی اس نے انکار کیا میرا پاک پروردگار دیکار وجل ارشاد فرما رہا ہے آئت نمبر پانچ چھ اور سات وافی دف عم اور چوپائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفر اتے ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو و لا جمالومین اور تمہارا ان میں تجمل ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو رین إِلَّا اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ اس تک نہ پہنچتے مگر اد مرے ہو کر بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے یہ تین آئے ہیں تینوں کا ترجمہ پھر سن لیں اور چوپائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفاشیں ہیں دیکھیے اس میں کیا ہے یعنی ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو ان کے دودھ پیتے ہو اور ان پر سواری کرتے ہو یہ اللہ اپنی نعمتیں ارشا فرما رہا ہے پھر فرمایا کہ ومنہ تقلوم اور ان میں سے کھاتے ہو اور تمہارا جمل نہیں جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو جب چڑھنے کو چھوڑتے ہو اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ اس تک نہ پہنچتے ہیں مگر ادمرے ہو کر بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے یعنی اس نے تمہارے نفع اور آرام کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ پیدا فرمائی تو اس میں بھی اللہ تعالی نے دیکھی اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت کے دلائل دیے ہیں یعنی اس نے مویشی پیدا کیے اور ہمارے فوائد کے لیے ہم مسخر کر دیا ہم بڑے بڑے اونٹوں بیلوں اور مجھوں بھینسوں کو اپنے قابو میں کرتے ہیں ان کے جسموں پر ہمارے گرم لباس کے لیے اون پیدا کی ان میں اور فوائد بھی ہیں ہم ان کے زد سے غذا حاصل کرتے ہیں ان پر سواری کر کے سفر کرتے ہیں ان پر اپنا سامان لاد کر لے جاتے ہیں پھر ان جانوروں کی جو نسل چلتی ہے مجھ سے ہمارے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اون کا لباس پہننا جائز ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جو رسول تھے مثلا حضرت سیدنا سید علیہ السلام انہوں نے اون کا لباس پہنا ہے مسلم اور بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں نگر مغیرہ بن شعبہ ربی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رات کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے پاس مانی ہے میں نے کہا جی ہاں آپ سواری سے اترے اور ایک طرف کو گئے حتٰ کہ رات کی سیاہی میں آپ چھپ گئے پھر آپ آئے تو میں نے برتن سے آپ کے اوپر پانی ڈالا آپ نے اپنا چہرہ دیا آپ نے اون کا ایک جبہ پہنا ہوا تھا آپ کے لیے اس کی آستینوں سے اپنی کلائیاں نکالنا مشکل ہوا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے کے نیچے سے اپنی کلائیاں نکالیں تو دیکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلال اس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اون کا لباس پہننا جو ہے وہ ثابت ہوا اس حدیث سے اللہ نے فرمایا کہ چھپائے تمہارا سامان لا کر اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے خود نہیں پہنچ سکتے اللہ نے مویشی پیدا کرنے کا بالعموم احسان فرمایا اور ان میں سے اونٹوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کیونکہ وہ دوسرے جانوروں کی بنسبت بار برداری اور بوجھ اٹھانے کے زیادہ کام آتے ہیں بکریوں کا دودھ دوہا جاتا ہے ان کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے بیڑوں سے اون بھی حاصل ہو جاتی ہے ان کے چمڑے سے بہت کارآمد اور مفید چیزیں بنائی جاتی ہیں گائے اور بیلوں سے ان فوائد کے علاوہ حل بھی چلایا جاتا ہے اونٹنیوں سے ان کے علاوہ ان پر بوجھ بھی لادا جاتا ہے مسلم شریفی حدیث ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ ربی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص گائے کو لے کر جا رہا تھا جس پر اس نے سامان لادا ہوا تھا گائے نے اس کی طرف مڑ کر کہا میں اس لیے پیدا نہیں کی گئی لیکن میں ہل چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں لوگوں نے کہا سبحان اللہ اور انہوں نے تعجب و خوف سے کہا کیا گائے نے کلام کیا تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لے آئے یعنی اللہ تعالی نے ان کو جو ہے وہ جانوروں کو بولنے کی قوت دی ہے میرے آسا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی ہدایت اور تعلیم بھی امت کو ارشاد فرمائی ہے چنانچہ یہ موضوع بھی اس آیت کے ذمن میں بیان کیا جا سکتا ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر آٹھونا اور گوڑے اور خچر اور گدے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں وہ پیدا کرے گا یعنی ایسی عجیب و غریب چیزیں جس کی تمہیں خبر نہیں اس میں وہ تمام چیزیں آ جو آدمی کے نقے راحت آرام و آسائش کے کام آتی ہیں اور اس وقت تک موجود نہیں ہوئی تھی اللہ کو ان کا آئندہ پیدا کرنا منظور تھا جیسا کہ دفانی جہاز ریلے موٹر ہوائی جہاز بلکہ قوتوں سے کام کرنے والے آلات بلکہ مشینری خبر رسانی و نشر ساؤتھ کے سامان اور خدا جانے اس کے علاوہ اس اللہ کو کیا کیا پیدا کرنا منظور ہے اللہ اکبر طبیرہ اب دیکھیے گھوڑوں خچروں اور گدوں کو اونٹوں گائےوں اور بیڑوں سے علیحدہ ذکر کر رکھا گیا اس پچھلی آیت میں اگر آپ غور فرمائیں سوٹوں گاڑوں کا ذکر تھا اس آیت میں گھوڑوں خچروں اور گدوں کا ذکر ہے ان کو ایک آیت میں جمع نہیں کیا بلکہ ان کا ذکر پہلے گھوڑوں خچروں گدوں کا ذکر اب فرمایا جا رہا ہے یاد رکھیے اللہ نے مویشی اور جو ہماری ملکیت میں دے دیے اور ان کو ہمارے لیے مستخر کر دیا اور ہمارے تعدے بنا دیا اور جو شخص جائز اور شرعی طریقے سے ان جانوروں کا مالک ہو جائے اس کے لیے ان جانوروں کو فروخت کرنا اور ان کو بار برداری کے لیے کرائے پر دینا جائز ہے اس سے پہلی آیت میں انعام یعنی اونٹوں بکریوں کا ذکر فرمایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ ان سے تم گرم کپڑے حاصل کرتے ہو ان کو کھاتے ہو ان پر تم بار برداری کرتے ہو یعنی بوجھ لادتے ہو اس کے بعد گھوڑوں خچروں اور گدوں کا ان سے الگ ایک آیت میں ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ تم ان پر سواری کرتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑے اور خچر اور گدے زیادہ تر سواری کے کام آتے ہیں ان کے جسموں پر اون نہیں ہوتا کہ جس سے ہم لباس بنا سکیں نہ ان کا دودھ دیا جاتا ہے نہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہے یہ صرف سواری کے کام آتے ہیں یا بعض اوقات ان پر سامان لاد لیا جاتا ہے اس کے برخلاف اونٹوں گا بیڑوں سے اون بھی حاصل ہوتی ہے اونٹوں پر سواری بھی کی جاتی ہے بوجھ بھی لادا جاتا ہے ان کو کھایا بھی جاتا ہے اس لیے ان کا ذکر الگ ہوا بہرحال گوڑوں کا گوشت حرام ہونے سے متعلق دلائل بھی ہیں یہاں پر اور اس میں چاروں ایم اے کے سے متعلق جو ہے مطلب مطلب جو ہے وہ بحث ہو سکتی ہے ان کا جو ہے وہ یہاں پر مذہب جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے بہرحال میں گھوڑوں کا گوشت کھانے سے متعلق فکا احناف کا صرف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مالکی کی شافعی شاخی مسلک بیان کرنے کی میرا خیال ہے کہ حاجت نہیں ہے حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ امام کے نزدیک گھوڑے حلال ہیں اور امام شافعی کے نزدیک بھی حلال ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑے حلال نہیں ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وفات سے تین دن پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے گھوڑوں کی غرمت سے رجوع کر لیا تھا اور اسی پر فتویٰ ہے اور گھوڑی کا دودھ پینے میں کوئی خرچ نہیں علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک گوڑے کا گوشت کھانا مکرو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک فتابہ شامی میں ہے کہ گوڑے کا گوشت کھانا مکرو ہے اور مکروح ہے تحریمی کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو حلال نہ ہو تو معلوم ہوا کے گوڑا نجاست کی وجہ سے حرام نہیں ہے اس لیے غایت البیان میں ظاہر الروایا سے نقل کر کے لکھا ہے کہ گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے اور اس کا کھانا اس کے احترام کی وجہ سے حرام ہے کیونکہ گھوڑوں سے اللہ کے دشمنوں کو ڈرایا جاتا ہے اور نجاست کی وجہ سے اس کا کھانا حرام نہیں ہے اسی وجہ سے اس کا جھوٹا بھی نجس نہیں ہے جیسے آدمی کا حال ہے اللہ اکبر تو اسی پر فتوا ہے لہذا اس کا کھانا مکرو ہے تو یہ بحران فکا ہنسی ہے اس کا کھانا مکرو بعض میں مکروہ ہے تحریمی لکھا اور اس کا مکروہ یا مکروہ تحریمی ہونا کس وجہ سے ہے کہ اس سے دشمنوں کو جو ہے وہ ڈرایا جاتا ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ گوڑوں سے جو ہے وہ چونکہ آلات جنگ میں سے ہے اور جنگ میں اس سے بہت مدد دی جاتی ہے دیکھیے نا محرم الحرام کا مہینہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواز جن پر ہمیں ہماری جانے قربان ہو جائیں حضرت سجید اللہ امام حسین ابن علی فضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی تو گھبرے پر سوار تھے حضرت عباس علم برداس فضی اللہ تعالی انح جو کہ دریا فراط پر پہنچ بھی گئے تھے نن علی اصغر کے لیے پانی اپنی مشق میں اور کربلا والوں کے لیے اپنے جو ہے امام علی مقام کے ساتھیوں کے لیے امام کے لیے پانی بھی مشک میں لے لیا تھا اور چاہتے تو خود پہلے پانی پی لیتے لیکن یہی چاہا کہ میں پہلے اپنے ساتھیوں کو پانی پلاؤں پھر خود پیوں گھوڑے سے بھی فرمایا کہ تم پانی پی لو لیکن گھوڑے نے بھی پانی میں دریا میں ہونے کے باوجود منہ نہ ڈالا کہ جب تک اے آقا سب نہ پی لیں گے میں بھی نہ پیوں گا یہ لگ بات ہے کہ ان یزیدی کتوں نے ان کو شہید کر دیا اور پانی مشک میں لینے کے باوجود بھی یہ اپنے واپس خیموں میں نہ جا سکے تو یہ گھوڑا جو ہے دیکھیے اس سے دشمنوں سے جنگ کی جاتی تھی آج بھی گھوڑوں کا رول آرمی میں ہے اور مطلب جہاں پر پہاڑی علاقوں میں اونٹوں یا گڑوں سے خچروں سے بھی مدد لی جاتی ہے اسلحے کی ترسیل بھی شاید ان کے ذریعے کی جاتی ہوگی خود بھی سفر اس سے ہوتا ہے تو آج بھی ان کی اہمیت ہے اگرچہ پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن آج بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے تو اس کی اس مطلب خصوصیت کی وجہ سے احترام کی وجہ سے اس کا گوشت کھانا پکا ہنفی میں جو ہے وہ مکرو ہے اور مکرو تحریمی ہے اللہ اکبر میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی زکات سے متعلق بھی ارشاد فرمایا حضرت نبو ہو رہے اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیب کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے گھوڑے اور اس کے غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے اللہ اکبر کبھی حضرت جاوید بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا السلام نے فرمایا جنگلوں کی گاس چلنے والے گھوڑوں میں سے ہر گھوڑے پر ایک دینار ادا کیا جائے گا اور ظاہر ہے موجودہ دور میں تو عام طور پہ گھوڑوں میں جو ہے جو ہے وہ اس سے متعلق معاملہ نہیں ہے کہ وہ جنگلوں میں چلیں اور نہ ہی ہم لوگ جنگلوں میں چراتے ہیں اگر کسی کے پاس ہو بھی تو میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر نو بیچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے اور کوئی راہ کیڑی ہے اور چاہتا تو تم سب کو راہ پر لاتا یعنی راہ راہ پر لاتا اس آئر کا معنی ہے کہ اللہ نے ازراہ کرم سیدھے رستے کے بیان کو اپنے ذمے لے لیا ہے وہ رسولوں اور نبیوں کو بھیج کر اور کتابوں اور صحائف کو نازل کر کے اور براہین اور دلائل قائم کر کے سیدھا راستہ بیان فرماتا ہے اور جو شخص سیدھا راستہ حاصل کرنے کا ارادہ کرے اور نیک اعمال کا قصد کرے اس کے لیے نیک اعمال پیدا فرما دیتا ہے اور بعض راستے ٹیڑے ہیں جن پر چلنے سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی اس ٹیڑھے رستے کی بھی دو تفسیریں ہیں یعنی کافروں کی مختلف ملتیں یہودیت نصرانیت، مجوسیت اور اہل الحوا یعنی اہل الداعت جنہوں نے محض اپنی خواہشات سے نئے نئے مسالک بنا لیے ہیں جن کی قرآن اور احادیث صحیحہ میں کوئی اصل نہیں ہے میرا پاک پروردار اقضا وجل ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر دس اور گیارہ جس نے آسمان سے سانی اتارا اس سے تمہارا پینا ہے اور اس سے درخت ہیں جن سے چراطے ہو جی کل آیا کل قومی اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل بے شک اس میں نشانی ہے دیہان کرنے والوں کو سبحان اللہ ان دونوں آیتوں کو ایک ساتھ آپ سنیں ترجمہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا اس سے تو تمہارا پینا ہے اور اس سے درخت ہیں جن سے چڑھاتے ہو اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل بے شک اس میں نشانی ہے دیہان کرنے والوں کو دیکھیے اللہ کا آلہ وہی ہے جس نے ہمارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو ہم پیتے ہیں اور اسی سے درخت ہیں جس میں ہم مویشی چراتے ہیں اچھا اس پر ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ ہم جو پانی پیتے ہیں وہ سب بارش کا تو نہیں ہوتا کنو چشموں دریاؤں سے حاصل شدہ پانی کو ہم زیادہ تر پیتے ہیں اور کھیت اور باغات بھی زیادہ تر دریاؤں اور نہروں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں تو جواب یہ ہے کے دریاؤں اور نہروں کا پانی بھی بارش سے حاصل ہوتا ہے اور بارش کا پانی ہی زمین کے اندر اس کی طے میں چلا جاتا ہے جو کنو اور چشموں سے نکالا جاتا ہے دیکھیے پھر اللہ نے فصلوں اور باغات کے اگانے کا ذکر فرمایا اس پانی سے جو رویدگی اور سبزہ حاصل ہوتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ایک تو وہ خود رو گھاس اور خود رو درخت ہیں جو جنگلوں میدانوں سبزہ گاروں میں ہیں جن میں مویشی اور جانور چرتے ہیں اس کا ذکر اللہ نے فرمایا اور یہ فرمایا کہ اسی پانی سے درخش ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو اور رویدگی کی دوسری قسم اناج اور غلے کے لہلہاتے کھیت ہیں اور زیتون کھجور انگور اور مختلف پھلوں کے باغات ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی جن سے انسان اپنی غذا اور خوراک حاصل کرتا ہے تو اس کا ذکر اللہ نے اس طرح فرمایا کہ وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے بیتون کھجور انگور اور ہر قسم کا پھل اللہ اکبر کبیرہ تو دیکھیے اللہ تعالی نے کیسی کیسی نعمتیں جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں الحمدللہ اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں کہ وہ رب کتنا کریم ہے کتنا رحمان ہے ستار ہے رعوف ہے اللہ تعالی اپنی رحمتیں ہر دم نازل فرمائے آمین ساتھ فرمایا آئس نمبر بارہ اور تیرہ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ انال يَعْقِلُونَ اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن اور سورج اور شان اور ستارے اس کی کے حکم کے باندھے ہیں بے شک اس آیت میں نشانیاں ہیں اصل مندوں کو وما الارض اور وہ جو تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا رنگ برنگ بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کو رنگ برنگ سے مراد کیا ہے کہ خا حیوانوں کی قسم سے ہو یا درختوں کی یا پھلوں کی قسم سے ہو تو ان دو آیتوں میں بھی میرے پاک پروردگار نے اپنی ربوبیت اور الوحیت کے دلائل قائم فرمائے ہیں کہ اے لوگوں تم پر جن نعمتوں کا ذکر پہلے کیا ان کے علاوہ اللہ کا تم پر یہ انعام ہے کہ اس نے دن اور رات کو تمہارے کام میں لگا دیا جن کو اس لیے بنایا کہ تم اس میں ہو اور تلاش روزگار کے لیے صحیح کرو اور آپ اس لیے بنائی کہ تم اس میں آرام کرو فرض کیجئے اگر مسلسل دن ہوتا تو لوگ آرام کے ایک لمحے کے لیے بھی ترس جاتے مسلسل رات ہوتی تو لوگوں کو کام کاج کرنے اور اپنی ضروریات پوری کرنے اور رزق فراہم کرنے کے مواقع میسر نہ آتے تو اللہ کی یہ نعمتیں ہیں یہ سورج اور چاند بھی اللہ نے ہمارے کاموں پر ان کو لگایا ہے ایک دن میں سورج کے طلوع اور غروب کے دورانیے سے ہم اپنے کام کاج اور نمازوں کے اوقات معین کرتے اور روزوں کے سحر و اشعار کو معین کرتے ہیں اور چاند کے دکھائی دینے اور اس کے چھپنے سے مہینوں کا تعین کرتے ہیں رمضان عید الفطر عید الاضحیٰ حج اور قربانی کے مہینوں اور تاریخوں کا تعین چاند سے ہوتا ہے تو سورج کی گردش سے مختلف موسم وجود میں آتے ہیں اس کی حرارت سے کھیتیاں اور پھل پکتے ہیں سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں نتیجے میں بارشیں ہوتی ہیں چاند کی کرنوں سے پھلوں میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے اور چاند کے گٹنے بڑھنے سے سمندر میں مرد و جزر ہوتا ہے غرض سورج اور چاند میں بھی اللہ تبارک کا مطالعہ کی بے شمار مطلب جو ہے وہ نعمتیں ہیں اب اس سے سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دلائی اروا نے بیان فرمائے ہیں لیکن میں اسی پر اتفاق کروں گا آیت نمبر چولہ وخراخما اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور اس میں اور اس میں سے زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو اور تو اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی چیر کر چلتی ہیں اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کہیں احسان مانو اللہ اکبر قبیلہ اللہ اکبر قبیلہ اس آیت میں بھی رب نے اپنی کتنی نعمتوں کو گنوا دیا ہے کتنی نعمتیں اللہ نے گنوا دی ہیں الحمدللہ فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مستخر کیا کہ اس میں کشتیوں پر سوار ہو کر سفر کرو یا گھوپے لگا کر اس کی تہہ تک پہنچو یا اس سے شکار کرو وغیرہ وغیرہ اور یہ جو فرمایا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو مراد ہے مچھلی کھاتے ہو اور اس میں سے زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو یعنی گوہر و مرجان موتی سمندروں کی تہوں سے ملتے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت قیمتی ہوتے ہیں اور پہنتی ہیں عورتیں ظاہر ہے جن کے پاس ہوتا ہے معاشی طور پر وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں تو اتنی قیمتی قیمتی موتی بھی پہنتے ہیں پھر فرمایا کہ تم اس, اس میں کشتیاں دیکھو کہ پانی چیر کر چلتی ہیں تو یہ حال نمبر چودہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے دلائل اپنی ذات کے دی ہیں اللہ اکبر قبیلہ تو دیکھیے سمندر کو مسخر کرنا یعنی اللہ نے انسان کو سمندر میں تصرف کرنے پر قادر کر دیا ہے وہ اس میں تیر سکتے ہیں کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم جا سکتے ہیں اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے وہ اگر چاہتا تو ان سمندر کو انسانوں کے اوپر مسلط کر دیتا اور سمندر لوگوں کو غرق کر دیتا اور ان کے لیے سمندر میں تیرنا کشتیوں کے ذریعے اس میں سفر کرنا کچھ بھی ممکن نہ ہوتا اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے جو اس نے سمندر کو ایسا بنا دیا کہ انسان آسانی کے ساتھ اس سے فائدے حاصل کر لیتا ہے اور پھر یہ جو مچھلی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے تو اس سے متعلق دیکھیے مچھلی سے متعلق جو ہے ارشاد فرمایا تو اس میں فرمایا کہ تم اس سے تازہ گوشت کھاتے ہو پر وہ تازہ فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ اس کو جلدی کھا لینا چاہیے ورنہ یہ گوشت سڑ کر خراب ہو جائے گا بیس تازہ فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ انسان اس کو کھانے میں رغبت کرتا ہے اور اس میں اللہ کی عظیم قدرت ہے کیونکہ سمندر کا پانی سب کھاری اور کڑوا ہوتا ہے انسان اس کا ایک گھونڈ بھی نہیں پی سکتا اور اس کھاری اور کڑوے پانی میں پیدا ہونے والی پلنے والی مچھلی کے گوشت میں کھاری پن اور کڑواہٹ کا ذائقہ بھی نہیں ہوتا اور اس کا گوشت بہت خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتا ہے پس سبحان ہے وہ ذات جو ایک چیز میں اس کی ضد کو پیدا فرما دیتا ہے کیا بات ہے اللہ اکبر اب یہاں سمندری جانوروں کے کھانے سے متعلق مختلف مظاہر ہیں وہ بہرحال یہاں بیان کرنے کی میرا خیال ہے کہ اتنی حاجت نہیں ہے زیورات سے متعلق چلیں میں چند باتیں حل کروں یہاں کیونکہ سائیک میں زیوروں سے متعلق بھی فرمایا ہے اللہ نے سمندر کی کہ تم اس میں سے زیورات نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو اس سے مراد موتی اور مرجان ہے یخ روجو منہ مرجان ان سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے احساس فرمایا امام بخاری علیہ رحمان روایت کرتے ہیں کہ حضرت اب حضیفر رضی اللہ تعالی عنہوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو ایک مجوسی پانی لایا جب اس نے پیالہ ان کے ہاتھ میں رکھا تو انہوں نے وہ پیالہ اٹھا کر پھینک دیا اور کہا میں نے اس کو کئی مرتبہ منع کیا ہے کہ چاندی کے پیالے میں پانی مت دی اور وجہ یہ ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ ریشم اور گیم باج مت پہنو اور سونے اور چاندی کے پیالوں میں مت پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کھاؤ کیونکہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بعض اجمیوں کو خط لکھنے کا ارادہ کیا آپ کو بتایا گیا کہ وہ اسی خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر لگی ہو تو آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں کے لیے سو نہیں ہے چاندی کی بھی پہننا جائز نہیں ہے کی انگوٹھی جو ساڑھے چار ماشے سے کم کی ہو جس میں ایک نگ ہو پہنی جا سکتی ہے تلوار کا زیور چاندی کا بنانا جائز ہے तलवार دستہ اور اسی طرح مطلب چاندی کی انگوٹھی بنائی جائے تو اس میں تصریح یہ ہے کہ پتھر لوہے की کی انگوٹھی نہیں ہو چاندی کی ہو اور اسی طرح زیورات کی زکات سے متعلق بھی یہاں بہرحال جہان ہو سکتا ہے میرا پاک پرور نگار افز ودل ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر پندرہ اور سولہ و القافل تہ تدون اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کام اور ندیاں اور رستے کے تم رہ پاؤ وہ علامات و بل اور علامتیں اور ستارے سے وہ رہ پاتے ہیں دونوں آیتوں کا ترجمہ پھر سنیں اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کامپیں اور ندیاں اور رستے سے تم رہ پاؤ اور علامتیں اور ستارے سے وہ رہ پاتے ہیں یہ دو آیتیں ہیں اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے جو ہے اپنی ربوبیت کے دلائل ارشاد فرمائے ہیں دیکھیے اللہ نے زمین پر بھاری پہاڑ نصب کر دیے تاکہ زمین اپنے مرکز پر قائم رہے اور اپنے محور پر گردش کرتی رہے اور اس سے ادھر ادھر نہ ہٹ سکے زمین چاند اور سورج کی حرکت کے حساب سے سائنسدان یہ متعین کرتے ہیں کہ چاند گرہن کب ہوگا سورج کو گرہن کب لگے گا ان کا حساب اس قدر صحیح ہوتا ہے کہ وہ کئی کئی مہینے اور بعض اوقات کئی کئی سال پہلے بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج یا چاند گرہن ہوگا اتنی دیر تک رہے فلاں ملک میں یہ اتنے وقت پر دکھائی دے گا خلا ملک میں یہ گرہن اتنے وقت پر دکھائی دے گا اور ان کا یہ حساب اتنا حتمی اور درست ہوتا ہے کہ آج تک اس میں عام طور پر فرق نہیں آیا تو سورج گرہن کا معنی ہے زمین اور سورج کے درمیان چاند کے حائل ہو جانے سے سورج کا جزوی یا کلی طور پر تاریخ نظر آنا اور اسی طرح مطلب اس کی مزید تفصیل بھی یہاں بیان ہو سکتی ہے اللہ نے فرمایا کہ راستوں میں نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کرتے ہیں یعنی راستوں میں نشانیاں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام راستے ایک جیسے سیدھے اور سپاٹ نہیں ہیں پوری زمین کو ایک ہموار میدان نہیں بنایا بلکہ کہیں انواع و اقسام کے جنگل ہیں کہیں اونچی نیچی پگ ڈنڈیاں ہیں مختلف طرح کے چھوٹے بڑے پہاڑوں کا سلسلہ ہے کہیں دریا ہیں کہیں میدان ہیں کہیں چشمے ہیں کہیں آبشار ہیں اور یہ سب اس لیے کہ تمہیں رستوں اور مقامات کی نشانیاں متعین کرنے میں آسانی ہو دیکھیے نا برطانیہ میں تمام مکان ایک ڈیزائن اور ایک طرح کے قطار در قطار بنے ہوئے ہوتے ہیں کوئی مہمان وہاں جائے مکان نمبر بھول جائے تو مطلوبہ مکان تک نہیں پہنچ سکتا تو یہ مطلب کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے ایک ساتھ ہے وہ برسٹل میں گئے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تو اللہ نے راستوں اور گزرگاہوں میں ایسی قدرتی علامتیں بنا دی ہیں جن سے انسان اپنی مطلوبہ جگہ کی نشانیاں متعین کر سکتا ہے اللہ نے فرمایا کہ لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کرتے ہیں دیکھیے اس نعمت کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا گزر کسی ریگستان سے ہو اس وقت وہ صرف ستاروں سے اپنی منزل کا تعین کرتا ہے یا سمندری سفر میں انسان کو اس عظیم و شان نعمت کا احساس ہوتا ہے وہاں پر کوئی اور علامت اور نشانی نہیں ہوتی جس سے وہ اپنی منزل کی شناخت کر سکے تو جہاں راستوں کا تعین کرنے کے لیے اور منزل کی شناخت کے لیے کوئی قدرتی علامت نہیں ہوتی ایسے صحراؤں اور سمندروں میں اللہ نے مسافروں کی رہنمائی کے لیے آسمان پر ستاروں کا جال بچھا رکھا ہے اور قدیم زمانے سے لے کر آج تک انہیں ستاروں کے سہارے مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں میرا پاک رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر کم اللہ یقلو افلا تز کر تو کیا جو بنائے وہ ایسا ہو جائے گا جو نہ بنائے تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے اللہ کو آفر فرمائے گا تو کیا جو بنائے یعنی ان تمام چیزوں کو اپنی قدرت و حکمت سے یعنی اللہ بنائے وہ ایسا ہو جائے گا جو نہ بنائے یعنی کسی چیز کو اور آجز و بے قدرت ہو جیسا کہ بت تو آخر کو کب سزاوار ہے کہ ایسے خالق و مالک کی عبادت چھوڑ کر آجز اور بے اختیار بتوں کی پرکتش کرے یا انہیں عبادتوں میں اس کا شریک ٹھہرائے یہاں پر مراد ہے لیک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ ربوبیت کی دلی جو ہے وہ ارشاد فرمائی پھر آیت نمبر اٹھارہ میں فرمایا و نِعْمَتَ نِعْمَتَ ان کا اردو نعمتا نم تم با تفسو آن بہت مشہور آیت ہے یہ ان کا اردو نم تم با اور اگر اللہ کی نعمتیں گرو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ اکبر یعنی شکر سے عبدا برا ہو سکنا تو دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے نعمتوں کے بعد مقصرت اور رحمت کا بھی اس لیے ذکر فرمایا کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ نعمتوں کا شکر ادا کرے اور نعمتیں جتنی ہوں شکر بھی اتنا کرنا چاہیے اور جب اس کی نعمتیں غیر متناہی ہیں تو شکر بھی غیر متناہی کرنا چاہیے اور انسان متناہی وقت میں غیر متناہی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا یہ اس کی استطاعت میں ہی نہیں ہے اس لیے ساتھ ہی اپنی مغفرت اور رحمت کا بھی ذکر کیا کہ اگر تم اس کی نعمتوں کا کما حقوق شکر ادا نہ کر سکو تو رب غفور ہے رحیم ہے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بجائے شکر کرنے کے ناشکری کرے یا بجائے اطاع کرنے کے گناہوں کا مرتخب ہو جائے تو وہ اللہ کے کرم سے مایوس نہ ہو صد کے نیت سے توبہ کرے معافی مانگے تو اللہ معاف فرما سکتا ہے اور اللہ معاف فرماتا ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر مَا وَمَا اور اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو تمجی فرمائی گئی ہے یعنی جو اپنے ظاہری کفر کے علاوہ اپنے باطن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں چھپائے رکھتے تھے اللہ نے بتایا کہ وہ تمہارے ظاہری کفر کو بھی جانتا ہے اور باقی سازشوں سے بھی خبردار ہے آیت نمبر بیس اور اکیس آج کے درسے قرآن سے متعلق یہ آخری آیتیں بیس اور اکیس میرا اور اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بناتے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں ام واقم غیر احما یش عرونا مردے ہیں زندہ نہیں اور انہیں خبر نہیں لوگ کب اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر فرمایا گیا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو یعنی تمہارے اقوال اور افعال پھر فرمایا اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو یعنی بتوں کو وہ کچھ بھی نہیں بناتے یعنی بنائیں کیا وہ خود بنائے ہوئے ہیں کیا بات ہے انہیں اپنے وجود میں بنانے کے محتاج ہیں یہ کتنی بڑی دلیل ہے جو اللہ نے دی ہے کہ اے نالائکو پاولو جاہرو جو تم بتوں کو پوجتے ہو وہ تو اپنے بنانے میں خود مطلب محتاج ہیں وہ دوسروں کو بت کیا بنائیں گے تم مدعوں کو کیوں پوچھتے ہو پھر فرمایا ام غیر رواحیہ مردے ہیں زندہ نہیں یعنی بے جان ہیں وہ تو ایسے بے جانوں کو مطلب تم پوچھتے ہو اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کا تو ایسے مجبور بے جان بے علم معبود کیسے ہو سکتے ہیں ان دلائل قات سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ واحد و لگتا ہے اللہ اکبر کا تو میرے پاک رب نے اپنی ربوبیت الوحیت اپنی ذات کے دلائل اس سورہ پاک میں بہت مطلب ارشاد فرمائے اور آپ نے غوش اگر کیا ہو درس سے سنا ہو تو دیکھیے کہ کس منفرد انداز سے حالانکہ اور پرانے پاک میں بھی متعدد مقامات پر اللہ نے ربوبیت سے متعلق استدلال ارشاد فرمائے ہیں لیکن یہاں پر بھی جس طرح فرمائے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر اپنے رسولوں پر اور ضروریات دین پر تما حق مکمل طور پر ہمیں راسک العقیدہ رہنے کی ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ توفیق رفیع فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین ثم آمین وما علینا البلاغین الحمد الحمدللہ سورہ نحل کا آغاز ہم نے کیا ہے اور اکیس آہیتوں سے متعلق درس قرآن ہوا انشاءاللہ شاء نمبر بائیس سے ہم کل پھر دس کا آغاز فرمائیں گے انشاءاللہ ابھی کوئی بائی تشریف لائیں اور نواز شریف لے فرما دیں نواز شریف کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر مزید ہم دینی سلسلہ بڑھائیں گے جی چودھری صاحب خوشی آئیں السلام علیکم و اللہ